بران مختار مارالدین کو حضرت اللہ طلّہ بنیاد مختلف و موضوع و و بی 3 پارا زمنگ دکان پرئی اشاد تو سنت اینڈ سی ڈز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالحمد لازان جہانگیرا روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس يا برد فاعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فعلا لا اله الا الله صدق الله العظيم صدق من ينفي لكم هو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مسجد میں اور اس دینی ادارہ میں اس سے پہلے بھی دو مرتبہ میرا آنا مقرر ہوا تھا اپنی سستیوں غفلتوں کوتاوں اور نالائکیوں کی وجہ سے دونوں دفعہ میں حاضری سے قاصر رہا آج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع نصیب فرمایا اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور کروائیں سچی بات یہ ہے کہ یہاں آ کے انتہائی خوشی اور بے حد مسرت محسوس کر رہا ہوں یہاں ایک ایسا ادارہ و تربیت کا کما حقوق انتظام بھی ہے اور اہتمام بھی ہے یہاں طالب علم کثرت کے ساتھ موجود ہیں وہ سچی گواہی دیں کہ جس طرح بچی نے قرآن کی تلاوت کی ہے کیا ہمارے مدرسے میں سو میں سے کوئی ایک ہوگا جو اس طرح پڑتا ہو اور جس طرح بچیوں نے حدیث کا مفہوم ان پر ہونے والے اشکال ان کے جواب سنائے ہیں طالب علم ہی بتائیں کہ کیا وہ سبب کو اس طرح ازبر یا یاد رکھتے ہیں آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں بے حیائی کا ایک سیلاب ہے خواشی فیشن بن گئی ہے شاعر اسلام کا مضاف حکمران طبقہ اڑانے میں مصروف ہے مسلمان بہنوں اور بچیوں کے دوپٹے اور چادریں سروں سے اتر کے گلے میں اور کبھی کبھی گلے سے اتر کے گھر میں رہ جاتے ہیں وی سی آر ڈش اینٹینا ذرائع ابلاغ نے بے حیائی پھیلانے میں کوئی کسر نہیں رکھی اس گئے گزرے دور میں جتنی ضرورت بچیوں کی تعلیم کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضرورت لڑکوں کی تعلیم کی نہیں ایک بچی اگر عالمہ بن جائے تو صرف وہ خود عالمہ نہیں بنی ہے یوں سمجھیے کہ پورے ایک گھر میں انقلاب آئے آج کی بچی نے کل ماں بننا ہے اس کی گود میں ہماری آنے والی نسل پلنی اگر یہ حافظہ ہوگی عالمہ ہوگی فاضلہ ہوگی اس کی گود میں جو بچے پلیں گے انشاءاللہ اللہ وہ بھی معاشرے کے اچھے فرد کے نکلے یہ بچیوں کی تعلیم کے مدرسے اور ادارے یہ اب علماء نے ضرورت زیادہ محسوس کی ہے ورنہ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے لڑکیوں کا کوئی مدرسہ نہیں ہوتا تھا کپتان کسی جگہ لڑکیوں کی تعلیم تربیت کوئی مدرسہ نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ عالم بنے گا تو مرد حافظ بنے گا تو مرد کاری بنے گا تو مرد محدث بنے گا تو مرد مفسر بنے گا تو مصنف بنے گا تو عورتوں کا کیا کام ہے کہ وہ عالم بنے حافظہ بنے فاضلہ بنے مفسرہ بنے محدثہ بنے عورت کا کام ہے جھاڑو دے برتن مانجے اور بچے پالے اس کا کیا کام ہے علم کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت کے ساتھ تفسیر کے ساتھ حدیث کے ساتھ یہ کام تو مردوں کا ہے مردوں کو اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عورت اور ایک لڑکی محنت کرے تو وہ بھی ایک اچھی عالمہ بن سکتی ہے <تصفح> یہ کوئی مرد کی وراثت تو نہیں ہے کہ عالم مرد نے بننا ہے حافظ مرد نے بننا ہے محدث مرد نہیں بننا ہے مفسر مرد نہیں بننا ہے آپ کی اگر ایک عورت کوشش کرے تو وہ اچھی عالمہ بن سکتی اگر ایک عورت کوشش کرے وہ اچھی کاریاں بن سکتی اگر ایک عورت کوشش کرے وہ اچھی مبصرہ بن سکتی اگر ایک عورت کوشش کرے وہ اچھی محدثہ بن سکتی ہے اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر ایک عورت کوشش کرے تو وہ علم کے اس مرتبے پہ پہنچ جاتی ہے کہ فاروق اعظم جیسا انسان اس کے دروازے کھٹکھٹا کے مسئلے پوچھنے لگتا میں تیاری چھپا کے کر رہے تھوں جنا ہی کر کے عورت اگر علمی میدان میں قدم رکھے تو کبھی کبھی اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ نبی پاک کی صحبت میں رہنے والے صحابہ ان کی اصلاح کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے تو قرآن نہیں پڑھے اسے کہتی ہے وہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی ابن عمر تم کیا کہہ رہے ہو تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن تو وہ کہتا ہے ماں جی قرآن تو پڑھا ہے لیکن جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی میں نے نبی پاک کی زبان سے سنی ہے آشا کہتی ہے ابن عمر تو نے سنی ہے سمجھی نہیں میں تجھے بتاتی ہوں کہ قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے اور میرے نبی کے فرمان کا کیا مطلب ہے حالانکہ وہ اس موقع پہ موجود ہی نہیں عورت اگر علمی میدان میں ترقی کرے تو وہ کبھی کبھی اتنی آگے نکل جاتی ہیں کہ وہ مردوں کو اور مرد بھی صحابی اور مرد بھی ابن عمر اور مرد بھی ابن عباس انہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں ان کی توجہ قرآن کی طرف مبزول کرواتی ہے نبی پاک یہ آ رہے ہیں سن لگ رہا ایک جنازہ ہے لوگ رو رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کون مر گئے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں بتانے والے نے بتایا کہ جی ایک یہودی عورت مر گئی اس کے برا اس کے بچے وہ اس میت پر رو رہے ہیں اس عورت کے مرنے پر جو ہی بتانے والے نے یہ بتایا تو نبی پاک کی زبان سے بے ساخت یہ جملہ نکلا یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے ابن عمر جو ساتھ ہے نا ابن عمر نے سمجھا بھائی لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا سمجھ رہے میرے جملے کے ذرا مشکل بات ہو رہی یاد لیکن امید یہ سمجھ آ گئی اور ابن عمر کا فہم یہ تھا سمجھ یہ تھی انہوں نے یہ جملے سن کے سمجھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے میت کو کیا ہو رہا ہے چونکہ یہ رو رہے ہیں لہذا ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے چنانچہ ابن عمر نے یہ مسلط بنا لیا کہ اگر میت پہ رویا جائے تو وارسوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے کہ وہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے تو ان کے رونے کی وجہ سے اس, اس کو عذاب ہوتا ہے مت رویا کرو ایک میت پہ لوگ رونے لگے ابن سر چپ کرو تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو کیا ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے کسی نے یہ بات آ کے ام المومنین سیدہ آشا صدیقہ کو بتا دی کہ ابن عمر کہتے ہیں میجد کے رونے کی وجہ سے بادشوں کے رونے کی وجہ سے میج کو عذاب ہوتا ہے حضرت آشا نے فرمایا ابن عمر پہ اللہ رحم کرے اس قرآن نہیں پڑھے اب یہاں نظر ام مومنین کی پہنچنے لگی ہے وہاں نظر ابن عمر کی نہیں پہنچ رہی ہے اس قرآن نہیں پڑھے قرآن جو کہتا ہے لا تازے رو لا تازے رو واضر تم بزرا اخرا ہم کسی کا بوجھ دوسرے پر ڈالا نہیں کرتے قصور کسور دا کا عذاب مسجد لو قصور وارسوں دا عذاب ہو میت کو کرے کوئی اور کرے کوئی اگر قصور ہے تو وارثوں کا ہے میجد کے اس میں کیا قصور ہے قرآن کہتا ہے لا تاضر ہو واضر تم بزرا ابن عمر کہتے ہیں ماں جی میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ یہ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے ابن عمر حضرت آشا کہتی ہے ابن عمر تو نے صرف سنا ہے میرے پاس آپ میں تجھے بتاؤں اس جملے کا معنی کیا ہے میری ماں کہتی ہیں اس جملے کا معنی یہ ہے اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور یہ پاگر رو رہے ہیں اس کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے یہودی <سؤال> ہونے کی وجہ سے کہ وہ کاف رہا ہے اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ پاگل کبھی <سؤال> کبھی عورت جب ترقی کرتی ہے علمی میدان میں تو وہ اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ ابن عمر جیسے آدمی پہ تنقید کرنے لگتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ نبی پاک کا فرمان تم نے سنا تو ہے لیکن میں تجھے بتاتی ہوں کہ اس فرمان کا مطلب کیا ہے کسی نے کہا میراج والی رات میں نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہے اور زیارہ تو یہ انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے ام المومنین اس کا انکار کرتی ہیں اٹھائیے بخاری بخاری میں یہ روایت موجود ہے حضرت آشا صدیقہ اس کا انکار کرتی ہیں اور حضرت آشا صدیقہ فرماتی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا لا تدری کل ابسار تو حضرت آشا اس پر دلیل جو پیش کرتی ہیں وہ کس سے پیش کرتی ہیں قرآن سے پیش کرتی ہیں قرآن کے سامنے رکھتی ہوں لاتری کلبسار قرآن بات یہ کہتا ہے کہ ان آنکھوں سے کوئی بندہ اللہ کو پا نہیں, نہیں سکتا نہیں دیکھ سکتا, دا دا دا دا سکتا دا دا حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہا کا علم آپ کا تفقو آپ کا فہم اور آپ کی فراست کبھی کبھی اتنی بلندی پہ چلی جاتی ہے اور قرآن پہ اتنی وسیع نظر ہے ام مومنین کی رہا رہا. کہ وہ مردوں کو بھی مثال پیش کر دوں تیسری بھی نہیں ذرا سوکھی کر چل کوئی بات آسان کر دیتے ہیں ستر کافر قتل ہو گئے نا بدر میں ان کو گھسیت کے ایک کنویں ملا یہ بخاری کی حدیث مسلم میں بھی بالکل باد بات کروں گا چھپاؤں گا نہیں اور یہ بھی نہیں کروں گا, کروں گا کہ آدھی پڑھوں اور آدھی یہ بھی نہیں کروں گا. اول حصہ بھی پڑھوں گا کہ آخری حصہ بھی سناؤں انہیں کنویں میں بند کر دی سب کو گھسیت گھسیت گھسیت کے کنویں میں ڈال دیا دی. امام اللہ سرور کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی مڈیر پہ آئے اور منڈیر پہ آ کے آپ نے ایک ایک کافر کو آواز لگانی شروع کی او ابوجال او اتبا او شہبا او امیا ہوں تن پتا لگ گیا کہ میں سچا نبی ہوں ہوں تو سمجھ آ گئی ہے اب تمہیں پتہ چل گیا جو وعدہ رب نے مجھ سے کیا تھا میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا فتح کا وعدہ نصرت کا وعدہ مدد کا وعدہ کامیابی کا وعدہ مجھ سے جو رب نے کیا تھا میں نے سچا پایا جو وعدہ تم سے رب نے کیا تھا ذلت کا جہنم کا عذاب کا پکڑ کا کیا تم نے بھی سچا پایا یہ نبی پاک گفتگو کر رہے ہیں کہاں کھڑے ہو کے کن سے گفتگو ہو رہی ہے وہ ستر کافروں سے جو کون ہے مردہ ہیں بھی وہ کافر اور کنویں میں ہیں وہ نبی پاک ان سے گفتگو کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں جو وعدہ رب نے مجھ سے کیا تھا میں نے سچا پایا جو وعدہ تم سے رب نے کیا تھا کیا تم نے بھی سچا پایا یا نہیں صحابہ سب حیران ایک روایت میں ہے حضرت عمر بولے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر بولے ایک روایت یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ اکٹھے بولے مسند احمد کی روایت ہے بہت سارے صحابہ بولے ایک روایت ہے صرف حضرت عمر بولے اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ان سے گفتگو کر رہے ہو جن میں روح کوئی نہیں جن میں روح کوئی نہیں آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں کیا یہ سن رہے ہیں توجہ کیجیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں روح نہیں آپ ان سے کلام کر رہے ہیں جن میں روح نہیں, میں روح نہیں، کیا یہ سن رہے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے اتنا کلا تو اس میں الموتا کس نے ایت پڑھی ہے سب سے پہلے بولو بولو سب سے پہلے یہ آیت مردوں کے نہ سننے پر کس نے تلاوت کی حضرت عمر کو کس نے بتایا یہ مفہوم حضرت عمر کو کس نے سمجھایا تھا تبھی تو یہ آیت وہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان سے کلام کر رہے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے ان کا کلات اس نبی پاک نے فرمایا الان ما اقول لهم انم لا يسمعون اہل علم تب کا ہے طالب علم بھی ہیں تو لبا بھی ہیں اور طالب علم زدی نہیں ہوتے بڑے منیب ہوتے ہیں اس لیے کہ علم ہوتا ہے اور علم اناب سکھاتا ہے علم زد نہیں سکھاتا طالب علم توجہ کریں گے میری طرف کیا نبی پاک نے فرمایا الان ما اقول الحم لا يسمعون جب یا بھلرہ تمر نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں یہ سنتے دیکھ. تو اگر مردے سنتے ہوتے تو نبی پاک فرماتے تین نہیں پتا سنتے ہیں تو ویکتے بھی تے جواب بھی دیں تین نہیں پتا یہ کہنا چاہیے تھا تجھے نہیں پتا کہ سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں پہچانتے بھی ہیں یہ نہیں کہا نبی پاک نے تین قیدے لگائی تین قیدے پوری حدیث سنا رہا ہوں الان الم ہو الان اب اب ہر وقت نہیں قید لگائی میرے نبی نے الان اب ماں اکولو لہم جہی گل میں کر رہا ہر گل نہیں ہوں سنیے گا سنیے گا جو میرا نبی قید لگا رہا ہے الم ہو لہوم جیڑی گل میں کر رہا یس مونا صرف یہ سارے نہیں صرف یہ ہونا جو میں کہہ رہا ہوں اور ہر مردہ نہیں بلکہ صرف یہ سن رہے ہیں میں نے بالکل آپ کو حدیث سنا دیئے نبی پاک کی میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے آپ تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں حضرت ابن عمر نے ام مومنین سے آ کے بات کی ماں جی آج بڑی عجیب گل ہوئی ہے نبی پاک نے مردوں سے کلام کیا اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اب یہ میری بات کو سن رہے ہیں حضرت آشا نے فرمایا تو نبی پاک کی گل نہیں سمجھی تو نبی پاک کی گل نہیں سمجھی میرا نبی قرآن کے خلاف کیسے کر سکتا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے ان کا لات اس میں الموتا دوسرے نمبر پر یہ عید کس نے پڑھی بولو بولو بولو پہلے نمبر پر یہ عید فاروق آزم نے پڑھی دوسرے نمبر پر یہ عید, پر یہ عید؟ اسی تیار پندرہویں صدی پڑی ہمارے پیچھے لوگ پڑ گئے یہ کوئی مردیاں دے نہ سننتے کوئی دلیل, دلیل ہے دلیل ہے دلیل ہے دلیل نہیں تو ام مومنین سے پوچھ اگر یہ دلیل نہیں تو ام مومنین سے بیس کر انہوں نے یہ ایج کیوں پڑی ان لا تسمع اس وما المتا بمسمع انتبس میں منفر قبول نبی بات قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے قرآن یہ کہتا ہے ابن عمر کہتے ہیں ماں جی نبی پاک کے گل اکھی ہے کہ وہ سن رہے ہیں اب سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں ام المومنین نے آ کیا ابن عمر اکھی تو ہے پر سمجھی نہیں نبی پاک کے کہنے کا مطلب یہ تھا ل یس اے یا لمنا اٹھاؤ بخاری لے آؤ بخاری کھول کے میں ابھی اس پر انگلی رکھتا ہوں تمہیں یہ لفظ ام مومنی کے دکھاتا ہوں ام موبنی نے کہا ابن عمر تو نے سمجھا نہیں ہے نبی پاک کے کہنے کا مطلب یہ تھا جس جہاں جہانچ ایک کافر پہنچ چکے نے اتنے جا کے چنگی طرح جانتے چنگی طرح جانتے کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ حق کہتا تھا جو کچھ میں ان سے کہتا تھا یہ سچ کہتا تھا میری ماں نے یسمعون کا مینا کیا یالمون یسمعون یسماؤن ب مینا یا لم سما بینا ایلم سما ب مینا ایلم سننا ب مینا جاننا سننا ب مینا اور اس پر قرآن کی کیا پیش کی مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا تھا ایک بہت بڑے عالم بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے جب حضرت آشا صدیقہ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں نا بن پڑا تو اپنی کتاب میں تحریر فرماتے را یوہا روہا فرس عورتوں کی رائے اندی اور فراج النساء پھر جب اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا اس کتاب کا اس لفظ کو اس میں سے کاٹا اور اس کی جگہ پہ لکھا عائشہ کی رائے کمزور مز ہے مرید بھی آپ ہیں میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا حضرت میں پارے کو پڑھیے گا عام عورتیں اور آشا کیا ہے قرآن کہتا ہے یا نسان نبی لستنا لستن کا من النساء اے میرے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے فرا نسا عائشہ کی رائے عام عورتوں کے رائے کی طرح ہے کس عورت کے متعلق تم نے کہا ایوائے ایوائے نبی ایوائے پاک کے پاس صحابہ توحفے بھیجتے جس دن عائشہ کی باری جس دن عائشہ کی باری باقی بیویوں نے مشورہ کیا آگے پیچھے توحفے نہیں آتے جس دن آشا کی باری ہوتی ہے توفوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں نبی پاک سے کہلانا چاہیے کہ صحابہ کو کہیں کہ توفے بلا امتیاز بھیجا کریں کون سفارش کرے کہ سفارش کرے وہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے جسم کا حصہ ہے سفارش کرے حسنین کی ماں جس کے لیے نبی اپنی چادر بچھاتے ہیں اٹھ کے بوسا دیتے ہیں چادر پہ بچھاتے ہیں اس کی بات دیتی ہے جگر کا ٹکڑا ہے ان کو سفارشی بنا کے بھیجیے فاطمہ زہر گئی ہے بابا صحابہ سے کہیے نا کہ جب دوسری ماں کی باریوں کے دن ہوتے ہیں اس دن بھی توحفے بھیجا کریں صرف ایک ماں آشا کے دن توحفہ بھیجتی ہیں نبی پاک نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا فاطمہ بیٹا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے آل. بابا کیوں نہیں جس سے ہم محبت کریں گے میں اس سے محبت کیوں نہیں کروں گی فرمایا بیٹا پھر فر آشا سے محبت کیا کرو پھر آشا سے محبت کیا, کیا, کیا, کیا کرو یہ ناکام واپس پلٹی بیویوں نے پھر بشرا کیا غالبا حضرت ام سلامہ کو نمائندہ بنایا کہ ام سلمہ نبی پاک سے اس سلسلہ میں بات کریں گی کہ توحفے بلا امتیاز آنے چاہیے جب ام سلمہ نے بات کی تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ آشا کے بارے میں مجھے تنگ نہ کرو آشا کے بارے میں مجھے تنگ نہ کرو مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں یہ کبھی وہی لے کے نہیں آتا آشا میری وہ بیوی ہے جس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل قرآن دیو کے اتر پرایوہ فراجا آپ کہیے ٹھیک ہے آشا قائل ہیں نہ سننے کی ہم قائل ہیں سننے کے آپ اقرار تو کیجئے کہ آشا عدم سما کی قائل ہیں جس طرح مولانا رشید احمد کوہیل احمد اللہ علیہ حضرت گنگوئی نے یہ بات نہیں لکھی ہے حضرت گنگوئی نے یہ بات لکھی ہے کہ آشا سما کا انکار کرتی ہیں امام ابو حنیفہ سما کا انکار کرتے ہیں کیا حضرت گنگوئی نے یہ عبارت نہیں تاریخ کی ہے لکھا ہے حضرت گنگوئی نے اور سنو جو لوگ اس کو مردوں کے سننے پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں میں ان سے عرض کروں گا ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا میرے دوستوں میرے بھائیوں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی ضد نہیں ہے اگر میرے نبی کی بات کو ان ستر مردوں نے سن لیا ہے یہ میرے نبی کا موجودہ ہے یہ میرے نبی کا موج د تن اور مشکات میں اور صاحب مشک تو اس حدیث کو لایا ہی کتاب الموجداد میں پڑھیے گا اٹھائیے مشکات اسے اس نے کتاب الموجاد میں درج کیا ہے یہ میرے نبی کا موجا ہے اور موجا اپنے مورد میں کیا ہوتا ہے اس پر باقیوں کو کیا تھا کیا میرے نبی کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلموں نہیں پڑ بولتے نہیں پھر کنکریاں بولتی ہیں نا ساری کنکریاں نہیں وہ بول رہی تو کنکریاں بولتی ہیں نا کیا میرے نبی سے جانوروں نے کلام نہیں کیا تو جانور بولتے ہیں نا کیا میرے نبی کو پتھروں نے سلام نہیں کیا تو پتھر بولتے ہیں نا تو یہی کہو گے نا کہ مولانا جس جانور نے کلام کیا وہ اسی کے ساتھ بند ہے جس پتھر نے سلام کیا وہ اسی کے ساتھ بند ہے جن کنکریوں نے کلمہ پڑا وہ انہی کنکریوں میں بند ہے تو بندیالوی کہے گا جن مردوں نے سنا اس نے دلیل بنا کے سارے سنا لگے یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی موئیزا بھی کبھی دلیل بن گئے اس کو دلیل بنا کے آپ سنا اللہ اکبر نبی اپاپ صلی اللہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دے ایک لکڑی کا تنہ ہے اس پر لگا ایک عورت تھی جس کا بیٹا درخانوں والا کام کرتا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا پتر دھرکھانا والا کام کر دیا تھی اگر آڈر دیو تو ممبر نہ بنوا دیں تو نبی پاک اس نے جوانی تھی قوت تھی طاقت تھی آپ نے کوئی توجہ نہ دی جب آپ کا موجود کچھ بوجھل ہوا اور کھڑا ہونا تھوڑا سا مشکل ہوا آپ نے فرمایا یار وہ ایک عورت آئی تھی کہتی تھی میرا بیٹا جو ہے وہ درخان ہے اور اس کو کہو نا یار ممبر بنائے اور ممبر بن گیا ممبر بن گیا تو جمعے کے دن ممبر ہے نبی پاک ممبر پہ بیٹھے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو اس لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آوازیں آئی آوازیں نکلنے لگی نبی پاک نے سنی صحابہ نے سنی نبی پاک نیچے اترے اس پر ہاتھ رکھا اور نبی پاک اس سے باتیں کرنے لگے اس سے باتیں کرنے لگے اس دنیا چ میرے نام رانا یا جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے یہ گفتگو ہو رہی ہے اس دنیا میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تنا کہتا ہے میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں آلा نبی آلा پاک نے فرمایا پھر اس دنیا میں میری جدائی برداشت کر نبی اپاک اس سے ہٹے پھر ممبر پہ آئے حدیث کے یہ لفظ ہیں جس طرح بچہ روئے نا دکھ کے ساتھ تو آہستہ آہستہ چپ کرتا ہے اسی پنجابی چادیاں ہیں دسکورے بھرن لگ کے وہ آواز آنے لگی ڈسکوروں کی آہستہ آہستہ کر کے وہ چپ ہو گیا ہے میرے بھائی اتھے لکڑی بولی بھی ہے اتھے لکڑی سنیاں بھی ہیں اتھے لکڑی گفتگو بھی کیتی ہے اتھے لکڑی ردنی بھی ہیں پھر دنیا والوں کو کہا کر یہ دروازہ سنتا ہے یہ بولتا ہے یہ روتا ہے اور تو اسے کوئی دلیل پوچھے تو کہا کر وہ لکڑی بولی نہیں اس لکڑی سنیا نہیں وہ لکڑی رنی نہیں تو وہ لکڑی جو سن لی تو یہ بھی تو لکڑی ہے نا آگے سے سمجھدار بندہ کہے گا جناب یہ لکڑی کا سننا اس کا بولنا اس کا رونا یہ اس لکڑی کے ساتھ خاص ہے موجدہ ہے میرے نبی کا اس پر دوسری لکڑیوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ان ستر مردوں کا سن لینا میرے نبی کا موجدہ ہے باقی مردوں کو اس پر قیاس نہیں کیا قانون یہی ہے کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ دنیا والوں کا کلام سلام پیغام گفتگو سننے کی صلاحیت نہیں یہ غائبانہ پکارے سننا یہ صفت کس کی ہے مجھے حضرت کہنے لگے مولا یعقوب صاحب انہوں نے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے دورہ حدیث کیا میں نے بھی حضرت قاضی شمس الدین سے دورہ حدیث کی انہوں نے حضرت شیخ القرآن سے تفسیر پڑھی میں نے بھی حضرت شیخ القران سے تفسیر سنا ہے مسئلہ الہ سے بڑا عشق ہے مسئلہ الہ سے بڑا عشق ہے اور ہمارے شاکر ال قرآن کو بھی مسئلہ الہ سے بڑا عشق ہے خدا گواہ ہے ہم جب پڑھتے تھے نا تو دو مہینے میں تقریباً آپ جمعے تو آتے تھے ہر جمے تھے لا الہ الا اللہ ہر جمعے پہ لا کوئی بیٹھو جنہوں نے شہر کی تقریریں سنی بولو جنہوں نے شہر کی تکریریں سنی لا لا کوئی نہیں کوئی نہیں حالانکہ نبی بھی ہیں حالانکہ رشتے بھی ہیں جد بھی ہیں امبیا بھی ہیں اولیاء بھی ہیں اچکیا بھی ہیں نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں مالا کیا کہنا چاہتا ہے فرمایا لا الہ نبی ہے پر الہ کوئی نہیں نبی ہے پر الحہا کوئی نہیں فرشتے ہیں پر الحہا کوئی نہیں جد ہے پر الہ کوئی نہیں زندہ ہے پر الحا کوئی نہیں مردہ ہے پر الہ بننے کے لائق لا لا الح نبی ہیں ولی ہیں پیر ہیں فقیر ہیں پر وہ الہ بننے کے لائق کوئی نہیں اللہ, اللہ. الہ ہے تو صرف کون ہے اللہ. خدا گواہ ہے امبیا کی آپ تبلیغ پڑھیں نا قرآن پاک پڑھنے کا اللہ آپ کو ذوق دے آمی. آمی. باقی جو نبی ہیں نا باقی قریش صاحب باقی جو نبی ہیں نا ان کی تبلیغ کا آپ رنگ دیکھیں نا تھوڑا سا جتنے نبی ہیں حضرت نوح حضرت ہُو حضرت صالح حضرت شعیب حضرت موسا جتنے بھی ہیں نا ان کا آپ رنگ دیکھیں اوبد اللہ پیغمبر آیا یہاں کا امیرکا اوبد اللہ بند کرو کس کی ماں لکم من اللہ گئی ہیں دونوں چیزیں اس باتی بھی نفی بھی عبداللہ اس باتی ما لکم من الاہن نفی نفی اس باتی بھی نفی یہ نبیوں کا انداز ہے حضرت سالے حضرت شعیب کا حضرت نو کا حضرت موسا کا یہی انداز ہے اوبد اللہ مالک من بھی نیلاً لیکن جو انداز قرآن پیش کرتا ہے نا ابراہیم خلیل اللہ کا وہ سارے نبیوں سے نرالا ہے سارے نبیوں سے انوکھا ہے سارے نبیا نالو نویکلا نویکلا اوپرا عجیب سارے نبی کیا کہتے تھے او بد اللہ او بد اللہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اور جب ابراہیم خلیل اللہ آئے تن تنہا ہے اکیلا ہے کوئی جماعت نہیں کوئی جتھا نہیں کوئی پارٹی نہیں کوئی گروہ نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی مسجد نہیں کوئی ادارہ نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی جماعت نہیں تھر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں نعرے لگانے والا کوئی نہیں سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں تنے تنہا پیغمبر ہیں باپ کے سامنے کھڑا ہے کیا کہتا ہے بابا عبادت کر اللہ کی ہو گئی بابا خالق اللہ ہے بابا مالک اللہ ہے بابا معبود اللہ ہے بابا مشکل کشا اللہ ہے بابا حاجت روا اللہ ہے بابا داتا اللہ ہے بابا سبھی اللہ ہے بابا پیدا کرنے والا اللہ ہے کہا <تصحان> <تصحان> <متصحان> بالکل یہ رنگ نہیں ہے حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا یہ رنگ نہیں ہے پہلا دن ہے باپ کے سامنے ہے، اکیلا ہے اور کہتا ہے بابا یہ بعد میں بتاؤں گا الہ کون ہے معبود کون ہے مشکل کشاہ کون ہے مسجود کون ہے حاجت روا کون ہے پہلے تو بتا لیما تابو دو لیما تابو دو پڑھ چالب علم لیما تابو دو ماں لا یسما بلا یوبسیرو بلا یغنی ان کا ان کی پوجا کیوں کرتا ہے ضرب لگائی باپ کے معبودوں پر ضرب لگائی پہلی ضرب لگائی ان کی پوجا کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سونا نہیں سکتے تجھے دیکھ نہیں سکتے بلا یغنی ان کا شیا اور تیرے کا کس کاموں نہیں آ سکتے میں تحدی سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اشاط ال توحید کا انداز ابراہیمی توحید والا ہے <سؤال> ابراہیمی توحید <والا سؤال> جس رنگ میں شیخ القرآن نے توحید بیان کی ہے خدا کی قسم وہ پیغمبری رنگ تھا یہاں جتنے نوجوان طالب علم بیٹھے تم نے شیخ کو دیکھا نہیں آہ, تم نے کیسٹوں میں سنا ہوگا تم نے کبھی سامنے بیٹھ کے شیخ کو سنا نہیں ہے شیخ کا انداز کوئی لگی لپٹی کوئی پردہ آہ. بندہ وچو لگ جائے تاکہ سننے والوں کو پتہ نہ چلے مولنا کہنا کیا چاہتے بے یار می حرام ہے یا ایک گھنٹے پتا ہی نہ لگے نا نا نا نا نہ شاخ تو خود کہتے تھے میاں ایک دونی دونی دے دو دونی چار سمے نہیں ہوتی یہ باتیں ادھر سے لے آئے یقین کیجئے ساڈے بس بھی گل نہیں ہے جو شاہ نکران کی تو ساڈے بستی نہیں میاں سارا شہر مخالف پنڈ مخالف سرگوتا کے قریب مجھے ساتھ لے گئے حضرت شیخ وہ جو بلانے والا چودھری تھا نا وہ ہتھ بن کے آ گیا حضرت میں بلاتے بلا سارا پنڈ مخالف ہے اے نال ایک بڑی مشہور گدی ہے انہوں کے مرید آئے نے بندوقاں تیار کر کے آئے نے میں کلا بندہ جی میں دفاع نہیں کر سکتا اج سیرت سنا کے تو پھر تمہیں بلاؤں گا پھر توحید بیان کرنا اچھا تھوڑا جہا راہ پیدا کرو شاہ کیا تو چپ کر کے بہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا بس تو بیٹھ جا چپ کر سک زور کے بعد تقریر ہو شیخ القرآن آئے خطبہ پڑھا اور شیخ القرآن نے ایت پڑھی کو لانا بشرم بس لو کو میں آخر بھائی آ گیا بھائی مسئلہ علاج آ گیا بھائی مسئلہ علاج میں اسے پڑھتا تھا چھوٹی کتابیں میں پڑھتا تھا وغیرہ شیخ نے پھر جب تقریر شروع کی شیخ نے فرمایا اگر یہ بندہ مجھے نہ روکتا ہو سکتا میں کوئی اور مسئلہ بیان کرتا کیونکہ اس نے مجھے روکا ہے آج تو میں توحید ضرور بیان کر کے میرے شیخ نے جس طرح توحید بیان کی یہ لوگ جو آج میرے شیخ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور میرے شیخ کے مدرسے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ کھوجوں میں لگے رہتے ہیں انہیں ساری زندگی کی کیا ان بیچارے ہو کیا کردار ہے تمہارا گڈ پائے گئے ان پر چادریں کے حضرت صاحب بہت اچھے ہیں جی بہت اچھے ہیں جی حضرت صاحب جی کیا بات ہے جی حضرت صاحب کی کیوں جی اچھے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتی تمہارا کیا کردار ہے تم نے ملب بند کر کے بتیاں بتیاں بجھا, بجھا کے چادریں اوپر ڈال کے لا الہ الا اللہ کی زربیں لگائیں اور شیخ القرآن نے معبودان دانے کے بت توڑ کے رکھ دیے تھے اللہ اللہ تم نے کیا کیا یہ اندر بیٹھ کے جو لا الہ الا اللہ کی زربے لگانا دین ہوتا بلال اندر زربے لگاتا رہتا کوئی بلال کو دبتے ہوئے کولوں پہ نہ لاتا اگر اندر کونوں میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی زربے لگانا دین ہوتا سمیا کے جسم کے دو ٹکڑے کبھی نہ ہوتے کبھی نہ ہوتے اندر بیٹھ کے اللہ الا ا اللہ, اللّہ کی زربے لگاتا لا لا للہ کی زربے لگاتا ہے. اس کون نو دس اللہ دہ مینا کی شیخ القرآن نے الہ کا میں نہ بتایا شیخ القران نے الہ کا میں نہ بتایا یہ کسی نے پرچیل کی بس تاشا نے اس کال سے رجوع کر لیا تھا یہ سراسر جھوٹ ہے کتان کوئی بات نہیں ہے اس میں کہ حضرت تاشا نے اس کال سے رجوع کر لیا دنیا کی کسی کتاب میں کوئی حوالہ نہیں بخاری میں ہے بخاری کی میں روایت بخاری کی پیش کر رہا ہوں اس سطح کی کوئی روایت لائیے گا جس میں حضرت عاشہ کا رجوع اس عقیدے سے ثابت ہو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پیغمبری رنگ میں اگر مسئلہ الہ کسی نے بیان کیا ہے تو وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہیں لگی لبتی نہیں رکھی کبھی تو فرماتے تھے واہ میرا شیخ تیری کیا ہی بات شیخ القران تیری آج بڑی ہی لوڑا سن تی بڑیا ہی لونا تھا شیخ القران تیری بڑی ضرورت تھی آج مفتی محمود تیری بڑی ضرورت تھی آج کوئی نہیں رہا کوئی نہیں رہا مولانا یوسف بنوری بن بن تیری بڑی ضرورت تھی آج یتیم ہو گئے یتیم ہو گئے تو بندی کوئی بندہ نہ رہا جو حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا کوئی نہیں رہا کوئی ہے بھی صحیح تو اس میں طاقت اتنی نہیں ہے جتنی طاقت مفتی محمود کے قول میں تھی، جتنی طاقت مولانا یوسف بن نوری کے قول میں تھی جتنی طاقت شاکر القرآن کے عبدالحفیظ پھر زیادہ وزیر تھا لوٹو کا زمانہ تھا محکمہ تعلیم کا وزیر تھا اس نے کوئی دینیات کا نصاب بدلا ہم اس زمانے میں پڑھا کرتے تھے جمعہ آیا اور شیخ القران نے فرمایا عبید پیر دادا پیر دادا نہیں حرام زادہ ہے کہاں شیخ القران تجھے کہاں سے لاؤ کہاں سے لاؤ اتنی ضرورت اتنی بے باقی اتنا ڈیڈر ہونا کوئی پرواہ نہیں کسی کی ایوب خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ایوب تو آنکھیں کدی او ایوبیا شیخل قرآن اے ایو بیا جنرل زلاق کے زمانے میں جنرل سوار خان نے دو بندیوں کی مسجدوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا تھا مارشا اللہ تھا اب تو وردی وردی وردی ہوتی ہے نا اور بڑے جتے ہیں لوگ مارشا اللہ کا زمانہ سوار خان گورنر اور قبضے اس نے کرنے شروع کیے لاہور مسجدوں میں شیخ القرآن نے جرم والے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تو سوار خان نہیں سور خان ہے اور اگر تو نے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو نہ بدلا میں ساری دو بندیت کو سڑکوں پہ لے کے آؤں گا ہفتے کے بعد سوار خان بدل گئے بہت شیخ ال تیری ضرورت تو شیخ القران کیا کہتے تھے شیخ القران فرمایا فرماتے تھے جس علاقے میں جاؤ نا تقریر کرنے کے لیے اس علاقے میں جو بزرگ پوجا جا رہا ہے شہرت ہے ارد گرد مثلاً جس طرح اسلام آباد پنڈی میں بری لاہور میں علی حجویری ملتان میں بہاولک ملتانی جنگ میں سلطان بابو اٹک کا مجھے پتا نہیں بنی والا بابا کیسے کیسے بابے بنا کے بنی بابا شیخ القران فرمایا کرتے تھے شیطان ایسا حرامی ہے نا شیطان پنڈی والوں کو کہتا ہے لاہور جان کی کوئی ضرورت نہیں اتنی بنا کے دینا تو کتنے کرائے دے پھرو گے جنگ والوں کو کہتے ہیں تم جنگ چ بنا کے دینا ملتان والوں کو کہتے ہیں ملتان بنا کے دیتے ہیں لاہور والوں کو کہتا ہے تمہیں یہاں بنا کے دیتی ہیں شاخ القرآن کہتے تھے جس علاقے میں تقریر کرنے جاؤ جو بابا وہاں پوجا جا رہا ہے تقریر میں کہو اس بابے دے ہاتھ سے کچھ نہیں بابے <تصفح> دیہات <دیحطے> سے کچھ <تصفح> نہیں اس کا نام لے کے کہو نام لے کے کہو جس کو تم پوچھتے ہو جس کی پکارے تم کرتے ہو اس کے اختیار میں الہ کیا ہے الہ کیا ہے الاح بڑی آسان سی بات کروں گا یار ایسی بات کر علمی بات کروں الہ میں کتنی سفٹی ہونی چاہیے اس پر قرآن کی آیتیں پیش کروں بڑا لمبی بات ہے میں بڑی مختصر سی بات کرتا ہوں آپ کے عقلوں کے مطابق انشاءاللہ بات کرتا ہوں ذرا میرے ساتھ چلیے دریا ہیں کشتی ہیں اس میں ایک پیغمبر ہیں